بسم اللہ الحمد الحمدللہ رب المین الرّحمٰن البرحیم وسلۃ وسلیم امام المدین پچھلی ہماری گفتگو علیہمران پہ ہم نے مکمل کر لی آج ہم گفتگو جو ہے وہ سورہ النساء پہ کرنے جا رہے ہیں سورہ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے اس میں کوئی ایک سو چھہتر آیات اس میں مرکزی مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ دعوت اسلام اس کے علاوہ مسلمانوں کو باہمی اتفاق خالص توحید کے ساتھ خاندان سے ریاست تک کے معاملات اور اجتماعیت کے حوالے سے مضامین اس میں حسن معاشرت ہے دعوت اسلام ہے حکومت کے حقوق ہیں رعایہ کے حقوق ہیں منافقین جہاد نزول قرآن کی حکمت بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سے مجادلہ اہلِ کتاب سے مجادلہ قانون وراثت وغیرہ وغیرہ اس میں خواتین کے معاملات یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے آئی اس پہ بات کرنے سے پہلے اس صورہ میں چار ایسے نکات ہیں جن پہ گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے یہ وہ نکات ہیں جن کو استعمال کر کے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دین اسلام نے جو ہماری خواتین کو حقوق دیئے ہیں انہی چار چیزوں کو سامنے رکھ کے ان کو ہم ان حقوق سے دور رکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسی منافقت نظر آتی ہے کہ بیان سے باہر یہ چار باتیں جو ہیں اس میں سے ایک تو ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا جاتا ہے کہ مرد کو حاکمیت یا فرمائی دوسرا اس کے اندر ایک آیت کا غلط مفہوم اور غلط استعمال کر کے مرد کا خاتون پہ ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ہے تیسرا ایک سے زیادہ شادیوں کا مسئلہ ہے اور چوتھا وراثت خواتین کی چونکہ قرآن مجید نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ بھائی بہن اگر ہیں تو بھائی کا حصہ جو ہے وہ بہن کے نسبت دوگنا ہے ان چار معاملات کو لے کر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک عجیب رنگ بنا کر بیٹھا ہے سب سے پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کا مقصد ہدایت ہے حدل المنطقی اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی معاملات ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں اللہ کے احکامات رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاۃۃ و اتباع تزکیہ نفس ان چیزوں کے ساتھ ضرور ہے اب ان چار چیزوں کو ذرا باری باری پہلے دیکھ لیں اس کے بعد پھر ہم سورہ نصاب پہ باقاعدہ جو اس کا خلاصہ ہوگا وہ اگلے نشست میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ مرد کی حاکمیت کو ہم نے غلط سمجھا قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ مطلب بنتا ہے ذمہ دار نظر رکھنے والا محافظ منتظم نگران ہم نے حاکمیت کا مطلب کچھ اور لے لیا اور یہ بات درست ہے کہ مرد کو ایک تھوڑا سا مقام بلند دیا گیا اور اس کی وجہ آیت ہی کے اندر قرآن مجید ہی کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ وہ اس لیے کہ اس کے ذمے یہ سب چیزیں لگائی گئی وہ ہے جس کی ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کو اپنی جو بھی اس کے مسائل ہیں اس کے مطابق اچھا کھانا اچھا پہننا اچھا رہنا اچھی تعلیم و تربیت اس کا انتظام کرنا اور یہ خیال کرنا کہ احکام الہی اور اطاط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کے زیر نگرانی جو لوگ موجود ہیں ان کی صحیح تربیت کرنا اور یہ خیال کرنا کہ یہ معاملات صحیح طریقے سے چل رہے ہیں حاکمیت کا یہاں پہ یہ مطلب ہے ہم لوگوں نے حاکمیت کا مطلب کچھ اور بنا لیا حقیقت یہ ہے کہ لفظ حاکمیت یا حاکم بنانا یہ لفظ بھی استعمال کرنا کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے اور اسی کو بنیاد بنا کے پھر دوسری آیت ہم نے پکڑی اور ہم نے کہا کہ جی مرد جو ہے اس کو عورت پر ہاتھ اٹھانا جو ہے قرآن نے اجازت دی ہے اللہ. آئیے پہلے کچھ احدیث مبارکہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ابن ماجہ کی حدیث موجود ہے جس میں واضح طور پر زکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے ترمیزی کی حدیث ہے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ کس طرح وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے اور پھر یہ امید بھی رکھتا ہے کہ شام کو وہ اسے گلے لگائے آپ دیکھیے حزم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے واضح ہیں بڑے سیدھے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے مسلم شریف کی حدیث یہ ہے کہ حزم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جب ہم کسی کہتے ہیں تو اس کی تفصیل کے اندر اس حدیث کی یہ بات موجود ہے کہ نہ کسی ملازم نہ کسی غلام نہ کسی بیوی نہ کسی بچے کسی پہ آپ نے ہاتھ کبھی نہیں اٹھایا بخاری شریف میں آتا ہے کہ ذکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کے ساتھ بہترین سلوک کرو آگے جو بات کہی اب اس کو بھی ہمارے یہاں بڑے منفی انداز میں لیا جاتا ہے جبکہ حدیث مبارکہ میں وہ منفی انداز نہیں ہے آپ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اسے بسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اس پسلی کا اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے اور اس کو سیدھا کرنے کی اوپر حصے کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور لیکن ہم یہاں تک بات کر کے تو پھر اس کا ایک منفی مفہوم لے لیتے ہیں اور اس کو استخل اللہ تانے اور اس انداز میں لے جاتے ہیں جبکہ اسی حدیث کو اگر پورا پڑے تو اس کے آگے آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اس لیے اپنی بیوی سے اچھا سلو اور ایک اور حدیث یہ تو بخاری میں ہے, ایک اور حدیث اسی مفہوم میں بھی موجود ہے جس کے اندر ایک اور, جملہ موجود ہے اور اس کا لطف اٹھا ابو داؤد ابن ماجہ اور تاری تینوں میں حدیث موجود ہے کہ وہ لوگ میں سے بہترین نہیں ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر ہم آپ سب جانتے ہیں یہ حدیث موجود ہے نسائی میں بھی موجود ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے تو جب مسلمان محفوظ رہیں کہہ دیا تو اس کے اندر بیوی بچہ بھی تو آ جاتے ہیں یہ دوسروں کے لیے تو صرف نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو اب وہ جو ضرب والا معاملہ ہے غلط فہمی کہاں پیدا ہوتی ہے جس کو لوگ جو ہے وہ غلط انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ ایک تو قرآن مجید کے اندر ایک آیت سورہ نسا کے اندر موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس کے اندر الفاظ جو اس کے بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وہ سرکشی یا بغاوت پر آ جائیں تو ان کو سمجھاؤ اگر وہ نہ سمجھیں تو خواب گاہوں میں ان سے الگ رہو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ان کو ضرب لگاؤ میں اب یہاں پہ ماروں کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرا کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ضرب کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جو ایک لفظ عربی میں ہوتا ہے اگر اس سے ملتا جلتا لفظ اردو میں ہو تو ہم وہی ترجمہ میں لے آتے ہیں تو ضرب عربی میں ضرب لگانا کسی کہتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. یہ ایک آیت ہے جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس سے متعلق اس سے ملتی جلتی ایک اور جو ہے حج الدا ال جو آپ کا تھا جب حج پہ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جب ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو ہمارے یہاں آج کل جو ہے وہ کافی استعمال بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی تذکرہ کے لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو اور ضرب کی بات ہوئی کہ اگر ضرب لگاؤ تو ایسی ضرب لگاؤ جو نمودار نہ ہو اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ ان کا حق تو یہ ہوا کہ ہم ان کو اپنے وسائل کے مطابق اچھا کھلائیں اچھا پہنائیں تعلیم و تربیت کا انتظام کریں اپنی اولاد کے لیے یہ سب انتظامات کریں اور ہمارا حق کیا ہے ان کی طرف ہمارا حق یہ ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں وہ ہمارے حقوق کی نہبان ہے نگران ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں اللہ اللہ کی رسولت یہ حقوق دی ہے ہمارے دین میں بے تحاشہ رسطیں مردوں کو بھی دی ہیں بے تحاشا رستے اور عورتوں بھی ہیں اب جب ہم بات کہتے ہیں کہ یہ سرکشی اور بغاوت ہم سمجھتے ہیں کہ چاہیے ہم سے یہ سرکشی اور بغاوت کی بات ہو رہی ہے کہ جی شوہر سمجھتا ہے کہ جی میری بیوی نے میری بات نہیں مانی تو اس نے بغاوت کی ہے اس یہ بھی ذہن میں رکھیں جو ذمہ داری ہے وہ ہے اللہ اللہ رسول کے احکامات سرکشی اور بغاوت ان معنوں میں ہے ہماری ذاتی خواہشات کے معاملوں میں نہیں ہے اگر ان کو اللہ تبارک مطالعہ نے اور ضب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے اگر کوئی رخصت دی ہے تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس ان کو مجبور کریں اچھے انداز میں محبت کے ساتھ ان سے درخواست کی جا سکتی ہے اور وہ بھی محبت میں ممکن ہے کہ ہماری کو قبول کر لیں ہمارے ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے معاملے میں کوئی لفظ محبت اور اس قسم کی باتیں جیسے بھی کچھ دیر پہلے ہم نے گلے لگانے کی بات کی کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے آپ احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھ لیجئے ہماری احادیث میں اتنی کھلی باتیں موجود ہیں کہ اگر میں یہ نہ کہوں کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں تو آپ لوگ مجھ پہ الزام لگاتے یہ اسلام دین ہے دین کا کام آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمانا ہے ہر چیز پہ آپ کو آگاہی دینا ہے اس میں کوئی شجر ممنوع نہیں ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو باتیں ہیں وہ کن معنوں میں ہیں یہ جو سرکشی کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات نہ ماننے کی بات ہو رہی ہے اور یہ بغاوت کی بات ہو رہی ہے یہ سب کن معنوں میں ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے سرکشی ہو یا بغاوت ہو تب یہ کا ہو تھا اب اس میں بھی ضرب پہ آ جائیں کہ ضرب کیا چیز ہے ایک اور جگہ جہاں پہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے ابو ابوداؤد میں اور ابن ماجہ میں اور دارمی میں ہی کچھ احدیث ایسی موجود ہیں جس پہ بدزبانی پہ ضرب لگانے کی بھی اجازت دی گئی ہے عطا رحمت اللہ علیہ یہ شاگرد ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عطا رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون سی ضرب ہے جس تکلیف نہ ہو سوال تو یہی پیدا ہوا نا کسی ایسی ضرب جس سے نشان جسم پہ پڑ جائے اس کی اجازت نہیں تو پھر یہ ضرب کون سی ضرب ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا یہ تبر کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے اس کی صنعت سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ مسواق کے ساتھ یا اس جیسی کسی چیز کے ساتھ اب مسواق کتنی ہوتی ہے یہ ایک ہاتھ سے بڑی نہیں ہوتی باریک سی ہوتی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے یہاں یہ ان چیزوں کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے آپ ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیجیے نوے فیصد سے زیادہ لوگ وہ آپ کو ملیں گے ان باتوں کا فائدہ اٹھانے والے جو خود اللہ کے نام فرمانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام فرمانے فرض اور واجب کی بات آئے تو کہتا ہے کہ اللہ جو ہے غفور و رحیمہ معاف کر دے گا ہے فرض اس کو, فوراً اس کو قرآن یاد آ جاتا اور ہر چیز کا مفوق اپنا مرضی کا. بڑی حیرت کی بات ہوئی. کوئی چند سال پہلے تیس درے مارنے کی سزا دی گئی اس لیے کہ اس اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا کیونکہ ضرب کا مطلب دین میں کچھ اور ہے. ضرب کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم نے ہم نے ضرب کا مطلب مارنا سمجھ لیا دین ہمیں مارنے کی اجازت نہیں دیتا ضرب کا مطلب اور ضرب کا مطلب ضرب کہاں ہو سکتی ہے اور کس مرحلے پہ نشاندہی کر دی گئی اسی طرح جب آپ گستر رہتے یا کی بات کرتے ہیں موجود ہے. اب وہ بھی آیت دیکھیں کیا کہتی ہے اگر تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو پھر اپنی پسند کی خواتین کے ساتھ شادی کرو دو دو تین تین چار چار اور پھر ان کے ساتھ عدل کرو اور اگر تم عدل نہ کر سکتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ تم ایک کرو نہ شروع کا حصہ یاد نہ آخر کا حصہ یاد صرف کیا یاد اسلام مجھے اجازت دیتا ہے اسلام اجازت کیا دے رہا ہے کب دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے اس کی شرائط پہلے کیا ہیں اس کی شرائط بعد میں کیا ہیں عدل کس کو کہتے ہیں عدل کر سکو گے کہ نہیں کر سکو گے پہلے یہ تو دیکھ لو روز قیامت اللہ تبارک و تعالی کے حضور جب پیش ہوں گے تو کیا کہیں گے اسی طریقے سے وراثت کی بات آتی ہے دیکھیں ایک سوال بڑا جائز اٹھتا ہے ہماری بہنیں بھی سوال یہ کرتی ہیں اور بڑا جائز سوال کرتی ہیں جی ہمیں آتا حصہ کیوں ملتا ہے نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر احکامات کی بات کریں دین کی بات کریں تو اللہ نے مرد کو جو ذمہ داری دی ہے اس کے اندر خواتین کی ذمہ داری مرد کے کانتے پہ ڈالی ہے خاتون کے کاندھے پہ ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تو ضرورت زیادہ کس کی ہے مرد کی ہے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے ویسے نہ نماز روزے کا پتہ وراثت کی بات آ جائے گی تو کہیں گے جی میرے تو دو حصے بنتے ہیں اور بہن کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے آپ کے دو حصے اس لیے بنتے ہیں کہ آپ کو بہن کی ذمہ داری اٹھانی ہے اگر والد آپ کے چلے گئے ہیں تو اگر ہم نہیں اٹھا سکتے تو اس کا حل کیا ہے ہماری عزیز اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دل سے دعا نکلتی ہے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ان کی جو بہن ہیں وہ اپنے میاں سم کی لہدگی ہو چکی لیکن ایک بچے کو وہ خود پالتی ہیں انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ جناب دو حصے میں ایک حصہ ان کا لیکن میں ان کی کفالت نہیں کر سکتا میں ان کو سنبھال نہیں سکتا میرے اپنے وسائل اتنے نہیں ہے کہ میں اپنے خاندان سے باہر کچھ کر سکوں تو میرا دل جو ہے اس ہے اس میں کہ میری بہن کا کیا بنے گا خوبصورت بات اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے عجر دہیز کا تو ہمارے ساتھ جب گفتگو ہوئی مشورہ ہوا تو طے یہ کیا کہ پہلے تو وہ اسی حساب سے دو حصے خود لیں گے ایک حصہ بہن کو دیں گے اس کے بعد اپنے حصے میں سے بطور ہدیا ایک بھائی اپنی بہن کو اتنا دے گا کہ وہ تقریباً آدھا آدھا ہو جائے اس بات کو یہ تسلی گئی کہ چونکہ میں اپنی بہن کی کفالت کر نہیں پا رہا وہ کیا کرے گی بیچاری کیسے سنبھالے گی وہ پہلے اتنی مشکل میں ہے انہوں نے یہ حل ہمارے مشورے سے نکالا بڑی خوشی کی بات ہے الحمد للہ تو دین نے جو معاملات طے کیے ہیں مردوں کے حقوق عورتوں کے حقوق اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے کسی کو چاہے مرد ہے اس کو عورت کے معاملے میں اور عورت ہے تو اس کو مرد کے معاملے میں کوئی ایسی چیز جو رخصت اللہ نے اس کو دی ہے اس کو مجبور کرنے کا کوئی حق کسی کو حاصل نہیں ہے اور جو حقوق اللہ نے رکھ دیے مردوں کے اور جو حقوق اللہ نے رکھ دیے عورتوں کے خواتین کے اصل میں وہی ہیں جن کا حساب ہے اس سے علاوہ جو کرتا ہے پھر اس کا ثواب ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مستحبات کو اور مباحات کو اٹھا کے فرائض اور واجبات کے برابر کھڑا کر دیا اور ہم دین کو سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سورس خلاص سے پہ ان شاء اللہ اگلی دفعہ گفتگو کریں گے وصول اللہ خلقی سیدنا و مولانا محمد مولا اجمائین